بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى قل نهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَائِ هُدًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 38 اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا مقصد یہ تھا کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گا یعنی اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو بھیجے گا نبیوں پر اللہ کے احکامات آئیں گے نبی اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے اور لوگ اس سیدھی راہ پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین پھر بنی نوع انسان کو جنت کا داخلہ دے گا کل نہ بیکو منہا جمیا یہاں مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے کہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر رہنا ہوگا ایک اور مقام پر سورہ آراف آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قال احبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فرمایا اتر جاؤ تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے اور صورت آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ تم میں سے باز باز کا دشمن ہے اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں یہ فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنٌ مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں مگر اس سے مراد ان کی پوری اولاد ہیں یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسل بزریہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے تو جو لوگ میری بھیجی گئی ہدایت کی اتباع کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن کی سختی انہیں کوئی ڈرا سکے گی نہ اس کا کوئی ڈر ہوگا فمن طبی ہدا یا فلاح یا یشقا صورت پاح میں اللہ نے فرمایا پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مصیبت میں پڑے گا اور اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا یمت یسالئی یقصون علیکم آیاتی فمن اتم واصلح فلا خوف یو اے آدم کی اولاد اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھائیں گے ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلاۃ وسلم سے شروع ہو کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآنِ مجید اور حدیث نبوی آخری وہی الہی ہے آج ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں ہم نے ان کے ان کو فالو کرنا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے اور ہم نے وہی اپنا ٹھکانہ جو ہمارے لیے اللہ نے بنایا تھا جنت اس کو حاصل کرنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ میں آیت نمبر انتالیس کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین کفروا اصحاب النار خالدون اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کیونکہ ایت نمبر 3839 میں ایک ہی ٹاپک ہے تو ہم انشاءاللہ 39 کا ترجمہ اور تشریبی بیان کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ ایک چتکبرا مینڈا ہے۔ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی ندا دے گا کہ اہل جنت اب موت نہیں آئے گی اور اہل جہنم اب موت نہیں آئے گی ہر شخص ہمیشہ اس حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے یہ سن کر جنتی جنتیوں کی خوشی میں اور جہنم کے رہنے والوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین نے کفار کو بتایا ہے کہ اگر تم نے کفر کیا اور ہماری آیات اور نبیوں کو اور رسولوں کو اور سچے دین کو جھٹلایا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی راہ عطا فرمائے اور اپنے اولیاء یعنی جو اللہ کے دوست ہیں ان کا راستہ عطا کر کے سیدھی راہ پر چلتے ہوئے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے وہ ان الحمد اللہ رب العالمین و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ